عید اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا لم ملا تمام فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو لی آدم آدم علیہ السلام کو نیکی کا ذکر ہوا گناہ کا ذکر ہوا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ گناہ سے روکنے والا اللہ رب العالمین ہے اور گناہ کی طرف راغب کرنے والا شیطان ہے تو تم اللہ کی باتیں نہیں مانتے اور شیطان کی باتیں مان کر گناہ کرتے ہو یہ شیطان تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی دشمن ہے تو شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو تباہ کرو اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو فصل جادو اللہ ابلیس سب نے سجدہ کیا ابلیس لین شیطان نے سجدہ نہیں کیا کسی کو وس ہو سکتا تھا کہ شاید یہ فرشتہ ہوگا فرمائیں کانا مین الجنی وہ جنات میں سے تھا سورہ کہ آیت نمبر پچاس ہے اس آیت میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا کانا مین الجنی ابلیس جن میں سے تھا فقا پس اپنے رب کے حکم کی اس نے نافرمانی کی اف تخونا اولیا اے لوگوں کیا تم اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو اس کے چیلوں کو اپنا دوست بناتے ہو من دونی مجھے چھوڑ کر وہ حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے بدلا ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہوگا یعنی ظالم بہت زیادہ تباہ ہوں گے ماں اشحت خلق السماوات سماواتی جس وقت آسمان و زمین کو میں نے پیدا کیا اس وقت ان شیطانوں کو اپنے سامنے موجود نہ رکھا ولا خلق انفسهم اور نہ ہی جب ان شیطانوں کو پیدا کیا جنات کو پیدا کیا اس وقت ان شیطانوں کو خود موجود میں نے نہ رکھا مراد یہ ہے جب میں خالق ہوں اور جنات کو بھی میں نے بنایا ہے انسانوں کو بھی میں نے بنایا ہے تو پھر تم انسان ہو کر شیطان جو جن ہے اس کی پیروی کر کے میری نافرمانی کیوں کرتے ہو کہ تمہارا بھی خالق ہوں ان کا بھی خالق ہوں تو تم میری ہی فرما فرمابرداری کرو اما کن تم متقل مدلین اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا مراد یہ ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں کفر کرتے ہیں وہ در حقیقت جنات کی پوجا کرتے ہیں جنات کا کہنا مانتے ہیں اسی طرح جادو کرنے والے جنات کے لیے وہ شرکیاں اور کفریاں منتر پڑتے ہیں فرمائی یہ جنات میری کائنات میں میرے شریک نہیں ہے یہ میرے مد مقابل نہیں ہے اور نہ ہی یہ میرے مددگار ہیں جب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو انہیں خدا سمجھنا اور ان کی پوجا کرنا کس قدر بڑی نادانی ہے یہ ان کفار کی مذمت ہے جو جنات کے ایک گروہ کی پوجا کیا کرتے تھے وہ يَقُولُ یق ناد اور قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائے گا بلاؤ شرکا نظام تم میرے ان شرکا کو کہ جو تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے مدد مقابل ہیں فَدَعُوْهُمْ پس وہ انہیں بلائیں گے فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ پس یہ انہیں جواب نہ دیں گے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا اور ہم ان کے درمیان مَوْبِقَا کو رکھ دیں گے یعنی جہنم کی وہ وادی جو حلاق کرنے والی ہے وَرَعَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ اور مجرم گناگار جہنم کو دیکھیں گے انہم تو وہ یقین کریں گے کہ انہیں اس جہنم میں گرنا ہے ولم یجدو آئنہ مصریفہ اور اس جہنم سے پھرنے کی یعنی بھاگنے کی کوئی جگہ وہ نہ پائیں گے اور وہ سمجھ جائیں گے کہ اس جہنم سے بچنے کی اب ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے